يا نبی اللہ يا نور اللہ شریف حدی نمبر تین ہزار تین سو اکانوے ڈبل تھری نائن ون جو شخص جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے نبی اور دروب پاک پڑتے ہیں قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے سے حسرت ہوگی اللہ وجل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے صلو علی, الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم دو دوزخ جسے عربی میں جہنم بھی کہا جاتا ہے اور جہنم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے یہ وہ مقام ہے جو کفار کے لیے فجار کے لیے تیار کیا گیا ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے اور ان اعمال سے بھی پناہ آتا فرمائے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں جہنم کے اندر طرح طرح کے عذابات ہیں عذابات تو بہت طرح کے ہیں اور اتنی قسم کے عذابات ہیں جو کہ بیان نہیں کیے جا سکتے مگر جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی مریں گے نہیں تکلیف جیلیں گے مگر موت نہیں آئے گی پارا بھائی سورہ کی آج نمبر چھتیس میں اس کا بیان ہوتا ہے سنیے لَا وَلَا من ہے کزا نجزی کل کفور نہ ان کی قزا آئے کہ مر جائیں اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے شکرے کو تو جو جہنم میں جائیں گے جو مجرم جہنم میں پہنچیں گے اس میں مریں گے نہیں کہ مر کے چھوٹ جائیں عذاب سے نجات پا جائیں اور نہ ہی وہ زندوں جیسے ہوں گے اللہ اکبار تفسیر ابن رجب میں ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو پکارا جائے گا اے آگ جلا ڈال اے آگ چیخو پکار سے وا ویلا مچا اے آگ کھا جا لیکن ہلاک نہ کرنا نہیں جہنم کی آگ جو ہے جلائے گی اور اس کی چیخو پکار ہوگی اللہ کے پناہ جنم کی آگ گوشت کو بھی جلائے گی کھال کو بھی جلائے گی ہڈیوں کو بھی جلائے گی ہڈی کے اندر جو گودا ہے اس کو بھی جلائے گی اور جلنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی کھال نہیں پیدا کر دی جائے گی مگر موت واقع نہیں ہوگی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اور یاد رہے کہ جنتوں پر ہر ہر لمحہ نعمتوں کا اضافہ ہوگا اور ایسی ایسی نعمتوں کا اضافہ ہوگا جس کی اس کو خبر بھی نہیں ہوگی تو دو زخیوں پر ہر ہر لمحہ نئے نئے عذاب مسلط کیے جائیں گے اللہ کی پناہ اللہ کے پناہ سورہ نبا پارتیس کی آیت نمبر تیس میں ارشاد ہوتا ہے فضوق فلن نزید اکم اللہ عذاب اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب ان کا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا حضرت سیدنا حسن بن دینار رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرما کہ میں نے ابو برزار ابی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھا اللہ تعالیٰ کی کتابیں کون سی آئے تھے جو دو زخمیوں کے لیے سب سے زیادہ سخت اور تکلیف دے حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا وہ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے فضوق فلنگ نزید عذاب اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب تو جہنمیوں کے عذاب میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا دو کا آرام کیا ہوگا کچھ وہ ریسٹ کیسے کریں گے سکون کیسے پائیں گے اپنی کوکھ پر اپنے پہلو میں ہاتھ رکھ کر یہ ان کے لیے اتنا آرام ہوگا اور بس اور طرح طرح کے عذابات اتنی اقسام کے عذابات ہیں جہنمیوں کے لیے کہ حضرت سیدنا مجاہد رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتنی قسم کے عذابات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی مخلوق کو سب عذابات کی اطلاع نہیں فرمائی اللہ کے پناہ اللہ کے پناہ اور جہنمیوں کے ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی آگ ہی آگ اوپر آگ نیچے آگ ہر طرف آگ ہی آگ لگ جہنگی ہے نج <وَالِمِين> انہیں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑھنا اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے مفتی احمد یارخان نئی رحمۃ اللہ تعالی اس کے تحت فرماتے ہیں دوزخ میں آگ ہر طرف سے کفار کو گھیرے گی گناہگار مسلمان کو اگرچہ کچھ دن دوزخ میں رکھا جائے گا مگر دوزک اسے گھیرے گی نہیں مگر اب کوئی سمجھے کہ جہنم کا عذاب چلنج کچھ دن برداشت کر لیں گے استفر اللہ کچھ پیئے شرابیں کریں بدکاریاں اللہ اس کے رسول کی گستاخیاں کریں نمازیں قزا کریں زکوت کیوں دیں کنجوسی مغل اپنا مال سنبھال کر رکھیں تو یاد رکھیے اگر کسی نے جہنم کے عذاب کو ہلکا جانا اور یہ سمجھا کہ میں اس کے عذابات سے گا تو اب تو وہ ہمیشہ رہنا پڑ جائے گا اللہ کی پنا جہنم کے عذابات کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کو ہلکا جاننا یہ تو کفر اللہ کی پنا اللہ کی پنا تو اللہ ہمیں جہنم سے بچائے ایک لمحہ نہیں ایک لمحے کے میں حصے کے برابر بھی ہم جہنم میں نہ جائیں آمین آئیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں گناہ سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یار امین امین مچھر مینندار جنم کے اندر آگ کے پہاڑ ہوں گے سورہ عمر پارہ تیئیس آیت نمبر 16 لهم من فوقهم غلال من النار ومن تحتهم غلال ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فتقون ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ان کے نیچے پہاڑ ہر طرف سے آگ گھیرے ہوگی دنیا میں کفر میں گرے ہوئے تھے تو وہاں جہنمی آگ میں گرے ہوں گے اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو کہ ایمان لائیں اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز آئیں یا عبادت فتقون اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو دعوت اسلام والے ڈراتے بہت عذابات کی باتیں بہت کرتے ہیں جہنم کے عذابات قبر کے عذابات دیکھیے ہمارا رب کیا فرما رہا ہے عبادی فتقون اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو خوف خدا کتاب پڑھیں آپ کو پتا چلے انبیاء کا خوف خدا صحابہ کا خوف خدا تابعین کا خوف خدا تب کا خوف خدا اولیاء کا خوف خدا میرے حوصے پاک کیسے اللہ تعالی سے ڈرتے تھے وہ نیکیاں کرتے تھے اور ڈرتے تھے ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور بڑے ہم وہ آس لگائے بیٹھے کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے کام تو ہم جنمیوں والے کریں اور امید لگا رکھیں جنت کی تو دھوکے میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے حضرت سینا وہ بن منبی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جہنمی جو ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے تو وہ تقریر اللہ کفر سکون نہیں پائیں گے نہ سو سکیں گے نہ موت آئے گی آگ پر چلیں گے آگ پر بیٹھیں گے جہنمیوں کی پیپ پیئیں گے آگ کا تھوہڑ کھائیں گے بچھونا آگ اوڑھنا بچ آگ کمیز آگ گندک کی ہوگی چہروں کو آگ نے چھپایا ہوگا سب دوزخی جہنم کے دروگے کے ہاتھوں میں ہوں گے وہ انہیں آگے پیچھے گسیٹتے ہوں گے جہنمیوں کی پیپ آگ کے گڑھوں میں بہتی ہوگی اور یہی ان کا پینا ہوگا پھر اللہ اکبر حضرت سیدنا واہ بن منب رحمت اللہ تعالی علیہ رونے لگے یہ جہنم کا تذکرہ کر کے اور اس قدر روئیں اس قدر روئیں کہ آپ بے ہوش ہوگا اللہ اکبر اس روایت کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا بکر بنیں سمت اللہ ان علیہ بھی ہو گئی وہ بھی رونے لگے اور اس قدر روئے کہ جب اٹھنے لگے تو اٹھ نہ سکے گفتگو کرنے کی طاقت نہ رہی اور حضرت محمد بن جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ وہی بڑی شدت سے رونے لگے ہم تو جنم کا تذکرہ کرتے ہیں سنتے ہیں ہمارے پر کوئی کیفیت تاری نہیں ہوتی دل سخت ہو گئے اللہ کی پناہ میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے فرمایا مسلم شریف کے حدیث سے پاک کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پینتالیس میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت مبارکہ کی تفسیر میں دو زخیوں میں بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخلوں تک آگ ہوگی بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے زانوں تک آگ کے شعلے پہنچ رہے ہوں گے رانوں تک بعض وہ ہوں گے جن کی کمر تک آگ پہنچ رہی ہوگی اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گلے تک آگ کے شعلے ہوں گے اللہ جرنی مینندار مینندار اللہ جرنی مینندار میرے سرکار دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا معمت حدیث نمبر دو سو اٹھتر ٹو سیون جب دو زخیوں کو دو زخ میں ڈالا جائے گا تو وہ ان سے سخت برتاؤ کرے گی اور ایسی تفیش پہنچائے گی کہ جہنمیوں کی ہڈیوں کا گوشت جدا کر کے ان کی ایڑیوں پر ڈال دے گی تو وہ اللہ استقفراللہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے ان امال سے بچائے جس کی بنا پر جہنم میں جانا ہوتا ہے اور ان امال میں چوری بھی ہے چوری کرنا یہ کبیلا گناہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ کام جہنم میں پہنچا سکتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری مت کرو اور وہ نادان وہ دنیا کے لالچی شریف جو ڈاکے ڈالتے ہیں لوٹ مار کر ڈالتے ہیں زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں مال پر قبضہ کر لیتے ہیں جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں کسی سے عارضی طور پر کوئی چیز لی اور اس کو واپس نہیں کرتے قرضہ لے لیا ادا نہیں کرتے امانت میں خیانت وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں اور یاد رکھیے سارے کام اللہ تبارک و تعالی کے قصب کو ابھارنے والے اور جہنم کے عذاب کا باعث بن سکتے ہیں اللہ تعالی میں نار جہنم سے آزاد فرما دے آئیے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں جلا دے نا مجھ کو کہیں دوزخ ذخلا دے نا مجھ کو کہیں نار دوزخ کرم بشاہے امم آئی لائی کرم امم یا لائی کرم نبی امین صلی اللہ علیہ علی وسلم